الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوسيكم الله في أولادكم لِيَذْكَرَ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْفَىيِم فَإِن كُنْتُمْ نَسَا آن فَوْقَ سَنَتَيْنِ فَلَكُمُ الثُّلُثَا مَا تَرَك وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهُ النِّصْفُ ولی اب ویل کرت ان کا لہون فیل لہو رہو ابواہو فل ام سو ن لوحتم فل سو دس نمبا دہارئی آؤ کم وپنا لا تدرون أيهم أكرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله مولانا العظيم ہر قسم دی ہمدو صنا تعریف تمجید تقدیس اس مالک الملک رب العزت وحده لا لاشریک نائق ہے کہ جو اپنی مخلوق تھے خصوصاً انسانہ تھے اس قدر مہربان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت نو حصہ اندر تقسیم فرمایا اک بٹا سو حصہ ساری مخلوق اندر اس رحمت رحمتوں دیتا اور تقسیم فرما دیتا ننانوے حصے اپنے پاس اپنی رحمت کے محفوظ رکھے قیامت کے دن آدم علیہ اسلام دی اولاد جس ویلے اپنے مالک دے سامنے پیش ہوے گی فرمایا وہ ننانوے حصے اپنی رحمت مزید ملا کے پھر اللہ رحمت فرما رہے ہیں حقیٰ کے ابلیس شیطان اللہ دی رحمت نو دیکھ, دیکھ کے اس دن ایک خیال کر بیٹھے گا کہ شاید اج میں نو بھی معاف کر دے اللہ ادا مہربان ہے اسی کس پھول اندر پہ ہوں یا کے رب دے کل کریم اللہ فرما دیتے اے انسان اے آدم دی اولاد علیہ السلام ماں غر ر کا بے رب کریم این مہربان رب دے بارے اندر تینوں کس چیز نے دھوکھے اندر پایا ہوا تیرا رب رحیم ہے این کریم ہے اب مہربان ہے اشفق اور ہمدرد ہے تیرا مہاگرا تھا وہ کہڑی چیز ہے جی تمہیں دھوکھے اندر پائی سکتی حقیقت یہ ہے کہ رب سارا بڑا ہی کریم بڑا ہی رحیم ہے ایک دفعہ کوئی بندہ اپنے رب نو نواز دے رہے ایک دفعہ کوئی پکارے اپنی زبان اندر یا اللہ یا ربے اے میرے اللہ تین تین جواب اگوں اللہ دین جلہ شاہ ہوگا حالانکہ انہوں ساری کوئی ضرورت نہیں وہ ساڈا کدی بھی محتاج نہیں کوئی کم ایسا نہیں جڑا ادھورا پیا ہوے تو سارے کولوے کروانا ہو اے اے عراد ان ہے بن جا وہ چیز بن جانے جدو کسی چیز نو مٹانا چاہتا ہے حکم دینا مٹ جا وہ مٹ جی نہ اسباب کی ضرورت نہ ذرائع اور وسائل کا وہ محتاج نہ کوئی چیز بنا واسطے پہلے میٹیریل جمع کرن دی کی وہ احتیاط حکم ہی کافی ہے چاند دن آرات رات چاہن ہو سردی ہوے گرمی ہو کوئی بھی وقت ہوے کوئی بھی موسم ہو کوئی چیز بنانا چاہے تو کل می کن نل بنا لینا ہے کوئی چیز مٹانا چاہے تو کلم نل مٹا لینا فرمایا کسے غلط سہمی کا شکار نہ رہنا اے انسانو پوری الناس مشرق تو لے کے مغرق, شمال تو لے کے جنوب تک پوری روئے زمین دے انسانوں اگر میں تو چاہو ختم کرنا تے اکھ بند کر کے کھولن تو پہلے پہلے اکھ کھول کے بند کرن تو پہلے پہلے ایشا یزہبکم ایوہ الناس ویعتب آخرین تو ہڑا نام و نشان ختم ہو جائے اور تو ہڑی جگہ کے میری کوئی ہور مخلوق آکے آباد بھی ہو جائے اک بند کر کے کھولن تو پہلے پہلے اکھ کھول کے بند کرم تو پہلے پہلے وَقَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا یہ صرف دعا ہی نہیں بلکہ اللہ یہ طاقت اور قدرت رکھد ہے ایک قدرت ہاسل ہے ما اس رب کی طاقت بھی ایسی ہوگی وہ قدرت بھی ایسی رکھدہ ہوگی مہربان بھی ہوگی پھر کوئی بدکسمتی ہے نا جا تو دور رہ سکتا ہے او دے تو بیگانہ رہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اللہ صحاب ہے مجمع ایک سفر اندر ہیں صحابہ نے دور دیکھا ایک عورت تنور اندر اگ جلا رہی وہ گود اندر چھوٹا جہ بچہ ہے بالن اور ایندھن تندور دے وچ دٹ دیے جس ویلے اگ دا شولہ باہر نکلن لگتا ہے تو جلدی میں اپنے بچے نو لے کے پیچھے ہٹ جی بڑے متاثر ہوئے ہمدردی اور ماں دی ممتا آپ کی خدمت عرض کیتی یا رسول اللہ سلے در دیکھو اس ماں اپنے بچے کنا پیار ہے کنی وہ ہمدردی ہے دیکھ کے فرمایا مینو اس اللہ کی قسم ہے جی قبضے اور اختیار اندر محمد کی جان ہے سلح والے بھی زیادہ محبت کرنا ہے سڈے اللہ نو اس کو بھی زیادہ سارے محبت اور پیار غلط فرنی اندر مبتلا سان اس دنیا نے توکے اندر پایا ہے الا بادشاہ حاسیا کم بلاہ غرور اے انسانوں اللہ کے سارے وعدے سچے جن وَعْدَ حَقٌّ اللہ حقن اللہ کا کوئی وعدہ بھی ایسا نہیں جدہ بارے اندر شک بھی کیتا جا سکے جدہ متعلق شبہ رکھیا جا سکے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا دیکھنا اے دنیا دی زندگی تو انوکتے توکھا نہ دے جائے وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الغرور اور ایک مکار ایک فریبی ایک تو اڈا دشمن ایسا ہے جدا مشنی اے ہے کہ تو انوکھے اندر پاوے سانو شک اور شبہ کا شکار کرے وہ شکار نہ ہو جانا شیتان کے نرجے اندر نہ آ جانے سا سبق گزشتہ جمعے یہ شروع ہوا سر کہ اللہ بحدہ شریف نے نہ صرف یہ کہ زندگی دے سارے مسائل دے بارے اندر سانوں پوری تفصیلات تو آگاہ فرما دیتا ہے بلکہ اس زندگی نو پورا کر کے گزار کے حکم دے مطابق جس ویلے کوئی شخص اتوں رخصت ہو جاتا ہے تے دے تو بعد بھی کچھ مسائل پیش آتے آن دینے وہاں کا بھی پوری طرح حل سان سب تو اہم مسئلہ کسے شخص دے رخصت ہو جان تو بعد اے ہے کہ وہ جو کچھ چڑھ کے جا رہا ہے ترکے دی شکل اندر ورسے کی صورت اندر دی تقسیم سے بڑا کچھ ہو جاتا ہے باز اوقات قتل و غارت دا بازار گرم ہو جاتا ہے پائی بھائی خون اندر لت پت کر دینا ہے اور اے تاریخ این پرانی ہے انسان پرانا ہے قتل و غارت اس نسل اندر اللہ دی اس مخلوق اندر آدم علیہ السلام دے دو بوتیاں دی لڑائی ہوئی اُنہ دونے نام سن آویل اور حابیل ایک نے دوسرے نو خطر کر دیتا دوسرے نے حت نہیں اٹھایا لَئِن بَسَتَّ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُ لَنِي مَا أَنَو بِبَاسِتِي يَدِيَّ یا إِلَيَّ بلکہ کہہ دتا کہ تگر مینو قتل کرنے واسطے بھی ہاتھ اٹھا لیں گا تو میں تیرے اگوں ہاتھ نہیں چکا کابیل اور حابیل یاد رکھنے واسطے کہ قتل کیتا سی مقتول کون سی یہ بات بڑی آسان اور سیدھی ہے کہ جا نام کاف تو شروع ہوتا ہے او قاتل ہے کابیل قاتل اور جا نام ہے تو شروع ہوتا ہے وہ ہلاک ہونے والا آبی اور آبیل یہاں کی آپس اندر لڑائی ہوئی اور لڑائی کا ہوئی شادی تو بیاہ تو رشتے تو. میں تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا آبیل نے ایک ایسا جرم کیا کہ جنہوں اللہ نے قرآن مجید اندر انہا لفظاً مل بیان کیتا ہے من قتلہا فکعنما قتلن ناس جمیعا کہ جڑا شخص کسے ایک انسان نو ایک انسانی جان نو ناحق قتل کر دین رہے اللہ دہاں اوہ انہا بڑا مجرم ہے جس طرح نے پوری انسانیت نو ہی قتل کر دیتا ہے ومن احیاہا فکعنما احیا ناس جمیعا جڑا کسی ایک انسانی جان دی حفاظت کرتا ہے وہ بچا لینا ہے اللہ دے انہ بڑا عجر اور ثواب والا کام نے پوری انسانیت دی حفاظت کردی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قابیل نے قتل دی ابتدا کی تھی آغاز کیا اس گناہ کا قیامت تک جننے نہ حق انسان قتل رہیں گے مجموعی طور پہ سارے کاتل اللہ نے سزا دینی ہے اکلے کابیل سزا دینی کیونکہ ایک برائی کا آغاز کی اللہ نو اے مخلوق این پیاری ہے عزیز ہے لہذا کوئی ایسا سارا مسئلہ کوئی سا ایسا معاملہ اللہ نے نہیں چھڑیا جا حل دس دن سی سورتیں نہ فرما دیتی کوتا فہمی ہے, کم عقلی ہے, جہالت ہے یا اس طرح کہنا چاہیے کہ ساری بدقسمتی اور بدنصیبی ہے کہ ابھی کسے مسئلے کا حل اپنے اللہ کو لو دے نہیں انہیں تو اعلان ایلان اندر فرما دتا ہے ان والرسول. کوئی جھگڑا ہو جائے کوئی تنازع پیدا ہو جائے کوئی اختلاع رائے ہو جائے صحیح حل واسطے اللہ دی عدالت اندر آ جاؤ اور رسول کی خدمت اندر حاضر ہو جاؤ صلاحی رسل صحیح حل مل جائے اور ورثے دے معاملے اندر بڑی الجھل پیدا ہو جاندیاں لیکن اگر نیت نیک ہوف ہوئے کہ اللہ نے ایسے سونے اصول اپنی کتاب پاک اندر بیان فرما دیتے اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اقدس تو انہوں ایسی تفصیل سان دس قسم دا کسے دا نہ دل بڑا ہوں نہلفی ہوں نہ کوئی الجھن باقی رہتی ہے گزشتہ چنے اختصار نل یہ ارض جا چکی ہے کہ کسی شخص دے فوت ہو جان تو بعد چار قسم دے فرائض آئے ہندے نے او دے تے او دے متعلقین تے سب تو پہلے نمبر تے فوت ہو جان والے دا دفن کفن او دی تجہیز و جہی ہے او اپنے ترکے او دے چکی کی جائے جو کچھ وہ چڑھ کے گیا ہے اے سارے اخراجات وہ برداشت کیتے جان اور ہونے چاہتے یہ سب تو بہترین صورت ہے دوسرے نمبر سے فرمایا محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر مرن والے کےز ہے دے ترکے جو سب تو پہلے تجہیز و تقفی تو بعد کرز ادا کیتا جائے بلکہ اے ارض کیتی جا چکی ہے کہ آپ جنازہ نہیں پڑھا دے سن جدوں تک کسی دے قرض دا معاملہ طے نہیں ہو جاتا کوئی قرض کی دا ذمہ ادائیگی او دا لارس تفابے ہاں اور اگر ممکن ہوگا تے آپ خود فرما دیندے کہ اے دا کرز میں محمد ادا کرا گا صلی اللہ علیہ وسلم آؤ جنازہ پڑھیے اور اگر کوئی ایسی صورت ہوندی تے پھر آپ فرما دے سلو اعلیٰ اخوانکم تسی اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لو میں نہیں پڑھا گا آپ جنازہ نہیں پڑھتے مکروس تیسرے نمبر سے وہی وسیعت وہ دیکھی جائے گی کہ انہیں کوئی وسیعت کی تھی اپنے ترکے اور ورثے اندر وسیعت اگر موجود ہو گئے تو پھر انہوں قرآن اور سنت کے معیار سے پرکھیا جائے گا کہ وسیعت صحیح ہے یا غلط جائز ہے یا ناجائز کوئی ایسی وسیعت نہیں کر گیا کہ وہ اگر عمل کیتا جائے تو تا قیامت آزاد مل کر رہے اللہ کی نافرمانی کی کوئی وسیعت کر گیا ہو میرے ترکے ویچوں, میرے مالوں میرے ورسے ایے پیسے فلاں جگہ سے خرچ کر دیں اور او کم جیسے واسطے وسیعت کی ہوئے وہ اللہ دی نافرمانی کا کام ہو اگر وہ عمل کر دیا تو قیامت تک یہ آزاد پہنچنا رہے گا یہ گنا جمع ہوتے رہن گے خدا کی نافرمانی کا وہ مثلا اللہ دے سوا غیر نام سے کوئی چیز چڑھا دے نہ دے یہ سب تو بڑی برائی ہے اور حدیث اندر بڑا مشہور واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تے تو, تو پہلے ایک امت اندر کچھ لوگوں نے ایک بت بنا کے کسی جگہ رکھیا رکھا ہوا جی کسی بزرگ کی مورتی کوئی بت بنا کے کسی جگہ رکھا ہوا چورس کے شخص سی گزرتا مجبور کیا چڑھا دی کو نظر نیاس تے. جذر تے و نیاز دے دا سی چڑھاوا چڑھا دیندہ سی او آفیت نال گزر جانا سی دوسرے کا رستہ روک لیا جاندہ سی دو آدمی آئے انہوں نے بھی یہی کہا گیا کہ بھائی ایس بتلے نظر نیاز کوئی دو یہ چڑھاوا چڑھاؤ ورنہ اگیں نہیں جا سکتے انہوں نے روک لیا چک شخص نے کہا کہ یہ تو شرک ہے اللہ کو سوا کسی ہو دے نام کا کچھ کس دین کسی دی نظر و نیاز دین میں یہ کام کرنے واسطے تیار نہیں انہوں نے کیا سوچ لے انہیں کیا میں سوچ کے ہی کہہ رہا جو کچھ کہہ رہا اس بتمے موجا درا نے اتنے بیٹھنے والے نے وہ پکڑیا تے قتل کر لیا وہ دوسرے ساتھی پوچھنے لگے ہاں بھائی تیرا کی ہوں خیال ہے اپنے ساتھی دا حال دیکھ لے وہ دیکھ لے ہی نا اپنی اکیلا نے کیا میری تلاسی لے لو میرے ہی کچھ نہیں میں کی نظر دے کھات دیا ہوا انہوں نے کیا ضروری نہیں تیرے کوئی استعمال بھی کوئی کھان پی چیز ہی ہوگی تو اپنے جسم بیٹھی ہوئی کوئی مکھی پکڑ کے کہہ دے کہ میں اے ایس دی نظر بتر تو چلا جا سچ سچمچ کوئی چیز نہیں سی ایک مکھی اس طرح اپنے جسم تو پکڑی اور اے الفاظ کہہدیا ہوا کہ میں اے ایس دی نظر بتر کی یہ چڑھا دیتی مکھی چھڑ دیتی یہ کہہدیا ہوا انہوں نے کیا جا جدھر جانا ہے سبھی راہو حدیث کے الفاظ نے وہاں نے وہ رستہ چڑھ دیا جا ہوں جیت جانا ہے تلا جا ایک نے قتل کر د چند مہینیاں یا سالوں کے بعد یہ اپنی طبی موت فہت ہویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن نے انکار کر دیتا سی کہ میں اس بت دی نظروں نے آزے دیتے کوئی چڑھاوا چڑھانواستے تیار نہیں اللہ نے انہوں جنت اندر پہج دیتا کہ جن نے مکھی چڑھائی سی بت تے انہوں جہنم اندر گئی حالانکہ مکھی کس کم دی چیز تھی انہوں نے کھانی پی پینی تیز بیمار کرنی تھی وسیعت دی دیکھا جائے گا کہ یہ شریعت مطابق ہے یا نہیں اللہ دی ناراضگی کا کوئی کام کرنے وسیع نہیں کر فرمانے نے اگر کسی وسیعت کرے نے غلط وسیعت ہو دی ہویت ظلم پہ تے زیادتی تے مبنی اللہ دی فرمانی کا کوئی کم کہہ گیا ہو کہ میرے مال چاہم کر دینا کہ وہ سنن والا اگر بدل دے, دے تو او گنادار اور مجرم نہیں گا بلکہ اللہ نے ہاں اس تبدیلی سے ازر مل جائے گا وسیعت دی دیکھا جائے گا ایک تو اے صورت ہے کہ انہیں کتنے غلط کام دی وسیعت کی تھی. پھر اے عرض کی تھی گئی تھی کہ وسیعت کرنے اپنے ترکے اور اپنے ورسے چو زیادہ تو زیادہ کوئی شخص تہائی کی وسیعت کر سکتا ہے اجازت ہی نہیں دیتی شریعت تاکہ وارث محروم نہ ہو کوئی شخص سارے مال یا ادے مال دی وسیعت کر جاندہ ہے عمل نہیں گا زیادہ تو زیادہ ایک بٹا تین حصہ مال دی وہ وسیعت کر سکتا ہے اور یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا حصہ بھی زیادہ ہے یعنی اگر اے دے تو بھی چھوڑا ہوگا کہ وہ زیادہ پسندیدہ بات ہے پھر اس سلسلے اندر یہ بات بھی ذہن نشین کر لو کہ وسیعت کسی وارث دے وارث دے وارث اندر نہیں کیتی جا سکتی ورثہ ورسا ملنا ہوگی جن ویسے حقدار بننا ہوئے کسے دے مرن تو بعد وہ وسیعت نہیں کی جا سکتی وجہ صاف ظاہر ہے کہ وہ جو سریعت نے حصہ مقرر کیا ہے وہ مل جانا ہے اگر وسیعت بھی وہ بارے اندر ہی کر دیتی گئی ایک وارث میں تھوڑا مل رہا ہے دوسرے وسیعت بھی مل گئی اپنا حصہ بھی مل گیا او دے تو وہ زیادہ لے گیا دوسرے دی دل چکنی ہوئی وہی حق تلفی ہوئی وسیعت وارث دے بارے اندر نہیں کیتی جا اس قسم دیا غلطیاں ابھی اکثر کرتے رہان سے جی میں وہ فلاں بیٹے نے دیتی ہوئی کیوں دتی ہوئی دوسر کا کوئی حق نہیں اے چیز سے جی میں دے دیتی ہوئی وہ واقعہ عرض کیتا جا چکا ہے کہ ایک صحابی چھوٹے ایک بچے اپنے نال لے کے آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اندر ہاں کی دی ابنی یا رسول اللہ اے اللہ د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے میرا بیٹا ہے فرمایا اچھا بچے پیار کیتا محمد الرسول اللہ एक एक رضی اللہ صحابی کران ہوئے یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ نے بچے نو پکڑ کے بوسا دتا ہے پیار کیا بچے میرے تے تن بچے نے میں تے کدی اس طرح کسے بچے نو پکڑ کے پیار نہیں کیاسا نہیں دا آپ اے سن کے فرما دے علیہ کا انہ دور ہو جا پیچھے ہو جا تیرے دل چتی اللہ دی رحمت ہی موجود نہیں اللہ کا انہ دور ہو جا پیچھے ہٹ کے بن دن ہاتھ اللہ کہیں لگے میرے تے کن بچے نے میں کدی کسی اس طرح پیار نہیں کی. آپ بچوں پیار کرتے اینی شفقت کا اظہار فرما دے حدیث اندر ہے کہ گھروں نکل کے جس ویسے آپ باہر گلی اندر بازار اندر آدھے مدینہ منورہ دے بچے کھیل رہے ہوں وہ کھیلنا بھول جانے دوڑتے آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نل ٹپٹتے چلے جائیں آپ این دیر اتوں ہل دے نا جن دیر بچے خود نہ چھڑ کے پیچھے آ نمونے نے مختلف اچھا. میں اپنا فلاں باغ اور ایک حدیث اندر غلام ڈالا میں اپنا فلاں غلام جیڑا ہے وہ اپنے اس بیٹے نو دے فرمایا بہت اچھا اللہ کا اولاد یہی بچہ ہے تیرا یا اور بھی کوئی اولاد ہے کہنے لگا جی ماشاءاللہ اللہ بھی بچے ہیں فرمایا جڑا باغ یا غلام گلام ہی این مالیت دا ہر بچے نو کچھ اور دے ہو دن بھی اسی طرح ہی جس طرح دیتا ہی اینی مالیت دی کوئی چیز انہیں بھی سارے دھی کہنے لگا جی نہیں میں صرف ہی دیتا ہے فرمایا کیوں کہنے لگا جی یہ میم بڑا ہی پیارا لگتا ہے, چھوٹا ہے اس واسطے میں یہ اللہ صلی اللہ چہرہ مبارک دا رنگ تبدیل ہو گیا غصے ہو گیا چہرہ مبارک اور فرمایا اے ظلم کر کے محمد نو گواہ بنا واسطے آئے صلی اللہ اس قسم کے ظلم ابھی کرتے رہنے اللہ بادشاہ یہ چیز میں اپنے فلاں بیٹے دے دیتی ہے یہ تو وہی ہے چیز دوسرے نے کی حکلفی وہ ہو رہی ہے انہوں نے کی بلند کیا پھر اے بات بھی ذہن نشین کر لو اخبارات اندر اسی اڑھتے رہنے ہاں کہ میں اپنے فلاں بیٹے بابا جانا نافرمانی آپ کر دیتا ہے شریعت اندر آ کر کوئی مسئلہ موجود ہی نہیں بلکہ ایک حدیث اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اے وعید موجود ہے فرمایا جہا شخص اپنے جائز وارث نو اپنے ترکے اور ورثے تو محروم کر دے دنیا اندر اللہ اس شخص نو جنت تو محروم کر دے گا جا اپنے جائز وارث نو محروم کرنا چاہتا ہے اللہ انہوں جنت تو محروم کر دے گا نافرمانی کی وجہ اولادوں آ نہیں کیا جا سکتا وہاں اپنے جائز حصے تو محروم نہیں کیتا جاتا ماں باپ اور اولاد ایک دوسرے کے وارث صرف ایکو شکل اندر نہیں بنتے دوسری کوئی شکل موجود نہیں اور وہ او شکل یہ ہے کہ ماں باپ اگر کافر ہیں اولاد مسلمان ہو گئی ہے کہ تو انہیں وارث نہیں مہباب مسلمان ہیں اولاد کافر ہو گئی ہے کہ اولاد انہیں نبی وارث نہیں اور کوئی تکری گریبان اندر چانکیا ہے ہمیں خدا دیاں کے نیاک نافرمانیاں کرنے ہیں ان نے کسے نوہ آکھ کیتا ہو اللہ نے کسے نوہ آکھا رجات خسمان کھا جاتا پیغمبر دی بات نو کٹ دیتا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اللہ دا گھر تعمیر کر کے بہت اللہ دی تعمیر مکمل کی تی باپ اور بیٹے نے اللہ سب نو ایمان نل اتنے پہنچاوے اور دیکھنا شروع کرے سارے احباب جا رہے نے آ رہے نے اللہ سب نا لیکن ایمان پلے ہوئے اگر ایمان نہیں عقیقی اندر وہی خلل ہے سرک دی گلازت اور گندگی ہے کہ کوئی فائدہ نہیں اتنے جان کا ابو جال اوتے جمعہ ابو لا اوتے ہی پیدا ہوا شہبے اتنے ہی رہے ان کو فائدہ پہنچا بیت اللہ دا؟ نہیں ایمان پلے میں ایمان نل جائیں اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ للہ کثیرہ. بیت اللہ وہ تعمیر مکمل ہوئی کہ ہوں دعا کی منگ رہے ہاتھ اٹھائے اللہ دے خلیل نے جنہوں اللہ نے دوست بناؤ خود قرآن اندر اطلاع دیتی اعلان کیتا ہوا خلیلا اللہ نے ابراہیم اپنا دوست بنا لیا کوئی وڈا آدمی کسے چھوٹے آدمی نو دوست بنا کا ایلان کر دے تو او عزت اور آؤ بگت ہوں جنہوں دوست بنا اعلان اللہ کر دے, دے وہ کی عزت ہونی چاہیے اپنے اس خلیل اور اپنے اس دوست دی دعا جس ویسے سنی کی دعا کر رہے اللہ تیرا گھر میں بنا دیتا ہے تیرے حکم کے مطابق میں, میں میمار میرا بیٹا مزدور سی جبریل سان دستا گیا علیہ السلام حدیث اندراند ہے حضرت جبریل آئے اعلی حصل بیت اللہ دیا جتھے جتھے دیوار سن اتنے نشان دہی کی تھی حضرت جبریل علیہ السلام ابراہیم بنا رہے نے اسمایل گارا اور اس زمانے کا جو میٹیریل مٹیریل وہ دے رہے نے اپنے اپنا اللہ دا تعمیر ہو گیا ہے یا اللہ تیرا گھر بن گیا ہے ایتھے کوئی آبادی بھی صورت پیدا کروا تاکہ اس کارم رون پوگ اتنے آؤ یہ فیوس یہ براکات ایتھے تیرین رحمتہ نازر ہوں نے یعنی تو فائدہ اٹھا سکن اللہ یہ آباد کر لوگ اتنے بسا تے نال ہی یہ بات کہہ دی تھی ورزق اہلہ من الثمرات من امن منهم بالله والیوم الاخر اللہ جڑے لوگ اکی ایتھے آباد ہون جڑے اس علاقے نو آباد کرن ایتھے شہر مکہ دی دی تیرے تیرے تیرے تیرے تیرے نو بنا مکے دی آبادی بڑھے اوناں چو جڑے تیرے تے ایمان رکھدے ہون تے قیامت تے یقین رکھدے ہون اوناں نو پھلاں دا رزق عطا فرما انہوں پھل کو جس اے بات سنی اپنے دوست کی کہ جیڑے ایمان رکھ دے ہون رکھتے ہونا پلان کا رزق عطا فرما تے فورن فرمایا پال ومن کا فر من دے ہون قیامت تے یقین رکھ دے ہون او تے پھل کھان تے خان نا نہ دے ہون او بکے مر جانا اللہ اللہ نے آک نہیں کیتا ومن کا ابراہیم جیڑا کافر ابراہیم جاجر ہو گئے وہ دیامت کلیلن میں بڑی مختصر ہے بڑی عارضی ہے نہ پائےدار ہے نہ قابل احتار ہے اس زندگی اندر میں انہوں سب کچھ دا گا لیکن نظر وہ ایمان نہ لے آیا ان میں اس طرح نمنیاں جس طرح میرا حق ہے ثم ازدرہو الہ عذاب النار پھر میں اگے ان دوزف چپا دی وہ دا ٹھکا نا جہنم ہے تو بات اے ہے کہ اللہ کسی نو آک نہیں کر صبح تو لے کے شام تک شام تو لے کے صبح تک وہ کنیاک نافرمانیاں انسان کر دے دیکھ کسی بندے نو ایک کس طرح حق پہنچ بے کہ وہ اپنی اولاد دی کسی تکلیف دی وجہ اپنے برسے تو اور اپنے ترکے تو جو کچھ اللہ نے وہ آخ کر دے دے دی کتان اجازت نہیں شریعت اگر ایسی وسیعت ہے کہ تو وہ عمل نہیں ہوگی وسیعت جایز ہونی چاہیے ایسے کام دی جی اللہ سے اللہ کے رسول نے اجازت دیتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم وسیعت زیادہ تو زیادہ ایک بٹا تین حصہ مال بھی کیتی جا سکتی ترکے دی. وسیعت اندر کوئی وارث شامل نہیں ہو سکتا وہ وسیعت نہیں کیتی جا سکتی یہ چیزاں سارا مد نظر رکھ کے تیسرے نمبر پہ تے وسیعت تے عمل ہوئے گا پہلے تجہیز و تقفیم کفن دفن کا خرچہ پھر او دا اور نمبر تین تے وسیعت تے عمل اور چوتھے نمبر تے آ کے ہن جو کچھ باقی بچ گیا ہے اللہ نے وہ خود حصے مقرر کر دیتے نے کسے نے کتنے دوڑ دھوپ کرن دی ضرورت ہی باقی نہیں رہے. لیکن انسان کا لالچ انسان کا تما اور یہ ہرس ان بہت دور لے جاتے ہیں۔ دنیا حاصل کر لینا چاہتا ہے آخرت بے شک برباد ہوتی ہے تو ہو جائے اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثال دے کے کہ اگر کوئی شخص اس دنیا دی زندگی اندر ایک بالشت زمین کسی دی ناجائز اور نہ قابو کر ل اپنے قبضے اندر لے اج کل بڑے قبضے گروپ بنے ہوئے نا. دیکھتے رہتے بیوہ عورت مکان سے قبضہ کر لیا جائے کوئی بے سہارا یتیم بچہ ہوائیداد ہڑپ کر لی جائے بس تو اس پاس لگے ہوئے نا. اور کچھ ملک نو لٹن تے لگے ہوئے یہاں نے نہ مرنا ہے نہ اللہ نے یہاں کو حساب لینا ہے یہی سوچی بیٹھے ہیں ایک باطل زمین اگر ناجائز طور پہ کسی شخص دی کوئی اپنے قبضے اندر لے لیندا ہے فرمایا قیامت دے دن ستا زمیناں دا اونہ ہی ٹکڑا کٹ کے اودے گلچ پا دیتا جائے گا کہ او اودے مالک نو میدانِ محشر اندر لبدا کرے کہ اے میں تیری زمین لئی سی میرے کولوں واپس لے او ٹکڑا گلچ پہ آوے گا توک بن کے کہ اوتھے ہن کسے نے زمین نو کی کردا اوے تو کوئی کرنسی چلنی نہیں کسی چیز نے بکنا ہی نہیں اسی واسطے تیسرے پارے سے پہلے رکو اندر فرمایا اس دن تو پہلے پہلے اللہ کو ڈر جاؤ لا کلت انسی جی اندر کوئی دوستی نہیں ہوے گی ولا بھائی نہ خریدو فروخت ہی ہونی جی کوئی کوئی کاروبار اس دن نہیں ہو نہ کسی دوست نے دوست بننا بلکہ فرمایا جن دوست ہونگے وہ سارے دشمن بن چکے ہو لل متق سوائے پرہیزگار دے مومنہ دے وہ دے, ایک دوسرے دے دوست اس دن بھی اسی طرح ہی ہون گے باقی جنیا جنیا دوستیاں نے جنہوں کا دا دارو مدار لالچ سے ہے تما اور ہرس ہے یہ سارا دوستیاں اس دن دشمنی اندر بدل چکی جی کوئی چیز ہتھائی ہوئے گی ناجائز قبضہ کیتا کیا ہوا او چیز او او دے کول ہوئے گی تے او دے مالک نو لگنا پڑے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنے کسی تلاش کرنا کیڑا سوکھا کام ہو لاہور شہر دی آبادی ایک اندازے دے مطابق پنج لکھ ہے فرض کرو اگر اے آبادی کسی بڑے میدان اندر نکل کے کھڑی ہو جائے تو کوئی آدمی کسی نے تلاش کرنا چاہے تو کیا ممکن ہے کہ انہوں مل جائے اتفاق نہ نظر پہ جائے تو پہ جائے ورنہ تلاش نہیں کوئی ملے گا جی آدم آئے اسلام کو لے کے قیامت تک آن والی ساری نسل انسانی سارے جن اللہ دی باقی ساری مخلوق جمع ہوئے گی اوتھی کسی کو تلاش کرنا کے ہوئے سوکھا ہوتے مالک نلاش کرتا پھر تے جے او کتنے اتفاق نہ مل جائے گا تو کہے گا اے تیری زمین سی تھوڑی جی میرے قبضے چ لے لے پائی تو میں یہ کرنا ہوں تو اللہ کے سامنے مقدمہ پیش گا جو اللہ فیصلہ کرے گا وہیں مطابق اور اللہ, نے اللہ عادل اور منصف ہے انہیں انصاف سے مبنی فیصلے کرنے نے اس نے کسی نال بے جا آئے تو نہ کسے تے ظلم اور زیاتی کی جائے گی اللہ اگل اور انصاف نال فیصلے کرنے اسی واسطے ایک دن نبی کریم صلی اللہ, اللہ جانتے ہو غریب آدمی کون ہے؟ مفلس کون ہوں جی جہاں نقد مال نہ ہوتے نے کہا جی جا کوئی اپنا کاروبار نہ ہو او ہوتا ہے کسی نے کچھ کسی نے کچھ فرمایا نہیں آؤ میں دسا میری امت کا مفلس کون ہے فرمایا ایک ایسا شخص جڑا نماز روزے دی بڑی پابندی کرتا ہے عبادات اندر لگا رہتا لیکن حقوق اور عبادت خیال نہیں رکھتا حقوق نو ادا کرن دی کوشش نہیں کرتا اللہ نے بندیاں دے حق بندیاں دے ذمہ رکھے اور اے بات من لینی چاہی دی ذہن نشین کر لینی چاہی دی کہ دنیا اندر ایک شخص بھی ایسا نہیں ذمہ کسی دوسرے دے حقوق نہ ہوں ایک شخص بھی کسے نہ کسے دے ہوک وہ ذمہ ضرور ہیں دنیا اندر فیتنے اور فساد دی جہری یہ ہے کہ اسی اپنے حقوق کا مطالبہ بڑے زور شور کرنے ہیں کہ میرا حق میرا حق حقی سوچے ہی نہیں کہ کسی دا بھی میرے کوئی حق اپنی حقوق دے مطالبے دے نال نال اپنے فرائض کو بھی اگر سوچنے چلے جائیے دی ادائیگی دی بھی کوشش کرنا شروع کر دئیے کہ کوئی فساد دنیا اندر باقی رہے ہی نہ بارداد تو بڑیاں بڑھ چڑھ کے وہ کرتا لیکن حقوق العباد کا خیال نہ رکھے فرمایا قیامت کے دن جس ویل اللہ کے سامنے پیش ہوئے گا کہ حقدار بھی آ جان گے کہیں گے یا اللہ کوئی کہے گا یہ میں لینا ہے کوئی کہے گا یہ میرے اس طرح ظلم کیتا اے زیادتی کی حقدار اکٹھے ہو جان گے اللہ فرمان گے بالکل ٹھیک اے میرے ملائکہ اے یہ میرے فرشتے ہو یہ نمازاں لیاؤ اس حقدار دے دیو انہوں کا اجر اور سواو یہ دے دیو. دے روزے لیاو تے تے اینو اینو دے دے دیو فلانے کی دیو او نیکی نیکیاں حق یہ اندر تقسیم ہونی شروع ہو جانگی فرمایا سارا نیکیاں ختم ہو جان گیا حق دار ابھی بھی باقی بچ جان وہ کہن گی اللہ ابھی اج بھی محروم رہ گئے سارے لیے ہون رکھے ہوا سان سا حق کبھوں ملے گا اللہ فرمانگے تو انو بھی مل جائیں گے وہ کس طرح ملے گا فرشتیاں اللہ حکم دیں گے کہ ان حقداراں دے جننے گناہ ہیں او سارے ایں دے ذمہ پانی شروع کر دیو نیکیاں تقسیم ہو گئیاں حقداراں دے گناہ او دے ذمہ تو گئے جس ویلے حقدار ختم ہو جان گے تے پھر اللہ فرمان گے اے میرے ملائکہ اے میرے فرشتو اینو پکڑو اور الٹا کر کے جہنم دے وچ کار پھینک دیو فرمایا حاضر مخلص میری امت دا غریب آدمی اے جی جیدیاں نیکیاں تقسیم ہو گئیاں اخبار کے گنا یہ چڑھنے اسی معمولی معمولی منفیت دی خاطر دنیا کے تھوڑے تھوڑے فائدے دی خاطر وہ بہت بڑا نقصان کر بیٹھنے آب. اپنی آخبت تباہ کر بیٹھنے بعض لوگ اپنی دنیا دی خاطر اپنی آخبت تباہ کر دینے دی بدنصیبی اندر بھی کوئی شک نہیں لیکن انہوں تو بھی بڑا بدنصیب وہ شخص ہے جڑا کسی بھی دنیا دی خاطر اپنی آک بت برباد کرتے جھوٹھی گواہی دے کے غلط قسم کھا کے کسی بھی دنیا واسطے اپنی آک بت برباد کرتا ہے یہ جہاں بدنصیب کوئی مل ہی نہیں سکتا ایسے ہی لوگ ہوں گے جیدے قیامت گئے جہیا رو گے اور نال کہن گے ربنا غلبت علینا شکوتنا اللہ بد بختی غالبات نے دس دن والے نے سنا دالیا دالا بت سمجھا رہی سی شکوت علینا شکوتنا بد بدنصیبی غالب آئی دی کوئی گل منی نہ سنی نہ تو یو فی اولادکم اللہ اولا اللہ فرما دینے میں تو تو اولاد دے حقوق دے بارے اندر وسیعت کر رہے ہیں حکم دے رہے ہیں اللہ دی وسیعت اللہ دا حکم ہے اللہ دا فیصلہ ہے اللہ دا فرمان ہے تین پہلے فرض ادا کرنے بعد ریاست جو کچھ بھی ترکہ ہے وہ تقسیم کیتا جائے گا اور جائز وارثان دا. سب تو پہلے نمبر سے پیچھے ہو جاؤ چلو پیچھے سب تو پہلے نمبر سے کسی شخص دے اگر وہ شادی شدہ ہے کہ دی توست اندر وہی سوجا وہ او اولاد اور وہ او ماں باپ نے دیکھا جائے گا شادی شدہ آدمی او دی بی بی، او دی اولاد اور او دی ماں باپ او دی سب تو پہلے وارس ہیں اگر کسی شخص کی شادی ہوئی ہے لیکن اولاد نہیں او اولاد نہیں رکھتا اولاد وہ او تو پھر او بیوی بی اور او دی ماں باپ اندر وہرکا تقسیم ہوا اور بڑے اور سادے اصول مطابق اللہ وحدریف نے تقسیم کا حکم دے دیتا فرمایا اگر بیوی ہے اور اولاد بھی ہوئی او او کل ترکے چکا اٹھ حصہ بیوی لے جائے گی سب تو پہلے نمبر سے اٹھواں حصہ بیوی کا ہے جہاں اولاد ہوئی ہے تے جے اولاد نہیں ہوئی تو بیوی کا چوتھا حصہ ہے اور اسی طرح اگر بیوی فاط ہو جاندی ہے، تے خامد زندہ ہے او وارث او دے مال کا اس طرح بنے گا کہ اگر اولاد ہوئی ہے تے خامد ایک بٹا چار حصے دا مالک اولاد نہیں ہوئی تے بیوی دے مال کا ادھا نو مل جائے گا ادھا دے ماں باپ نو پیچھے چلا جائے گا یعنی یہ تقسیم اللہ نے بہت ہی آسان سہ اور بڑی ہی اپیل کری حق سے کیتی کی قرآن مجید اندر اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم الفرائض فرائض نام ہے ایفسیل نظر فرما دیا ہے کیونکہ آپ کے سامنے واسط دے مسلے پیش ہوں رہتے عورتوں آ جاندیاں کہ میرا خاند فوت ہو گیا ہے ایک شہید دی بیوی آئی آ کے کہن لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا خامد جنگے اندر آپ کے نال گیا اتنے شہید ہو گیا میرے بچے یتیم باقی نے انہوں بچیاں کا چچا جڑا ہے انہیں ساری ساری جائیداد سے قبضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کر لے بلا لیا فرمایا بھئی کی معاملہ سارا کچھ تینوں نہیں ملے گا یہ تو اللہ نے جڑے فرائض اور حقوق خود بیان فرما دیتے ہیں وہ مطابق تقسیم ہو گا ہوئی ہور مسائل آ کے اپنے اپنے پیش کر دے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا ہی آسان حل دس کہ اس طرح تقسیم ہوئے گا اینا فلانوں ملے گا اینا فلاں اور ابن ماجر ایک حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم اصل وچ تین ہی نے باقی ساری فروات ہیں پہلا علم قرآن مجید کا ہے کہ قرآن مجید پڑھیا جائے سیکھا جائے یہ پوری طرح سمجھ حاصل کی جائے دوسرا علم فرمایا میری زندگی اندر جڑے معاملات پیش ہوئے نہیں. یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی پوری جنہوں اسی حدیث دا نام دے یا سنت کہ دوسرا علم اے ہے اور تیسرے نمبر تے فرمایا علم علم فرائض ہے یہ جائزاد اور وراثت دی تقسیم دا علم ہے یہ تن ہی علم نے باقی سارے فروعات انہوں اندر آدمینو جننی محنت کر سکے کرنی چاہیے جننی کوشش ہو سکے انہوں اندر کرنی چاہیے علم فرائض چنانچہ اندر بڑے بڑے علما متقدمی متاخرین اندر بھی پہلے بھی ہو چکے نے اور موجودہ دور اندر بھی اللہ کے ایسے بندے موجود نے جہے دسترس رکھتے علم فرائض اندر انہوں کی بڑی یعنی تحقیقات نے اور دی بڑی خدمات نے لہٰذا معمولی ج فائدے اور نفع دی خاطر اپنی آکبت نباہ اور برباد کر لینا ایک بہت بڑی بدنصیبی ہے اللہ سان سارا ایسی بدنسیبی تو محفوظ رکھیں لا تعترون ايهم اقرب لكم نفع الله نے فرمایا کہ کوئی تے ماں باپ زیادہ دینا ہے ایسی وصیت کر دے کوئی اولاد کے بارے اندر ایسی وصیت کر جاندہ ہے کہ انہوں زیادہ انو مل جائے زیادہ انو مل جائے لا تعترون ايهم اقرب لكم نفع بڑی بات عقل مندی دی حکمت والے سانو دسی فرمایا توانوں اے کی پتہ ہے کہ تنوں ماں باپ کو فائدہ زیادہ پہنچنا ہے یا اولاد کو زیادہ فائدہ پہنچنا ہے تو امید دو ہیں. ماں باپ کو بھی اولاد کو دی لیکن یہ تو میں جاننا کہ ماں باپ نے زیادہ فائدہ پہنچانا ہے یا اولاد نے زیادہ نفع دینا اس واسطے جو قانون اور اصول اور جو تقسیم میں دستی تھی وہ مطابق ہی انہوں نے تو جی اپنی طرف تقسیم نہ کرو اللہ سانو اس تقسیم تے راضی ہو جان دی توفیق عطا فرما دے دعوانا آخر الحمدللہ رب نہ کسے دوست نے ایک تے اے بات ہے کہ جس ویل کوئی مرد نماز پڑھن لگتا ہے تو ان شریت دے مطابق سنت دے مطابق اپنی چادر شلوار پجامہ جو کچھ انہیں پہنیا ہویا ہے وہ ٹخنیا تو اچا رکھنا چاہیے کیا یہ صرف نماز واسطے ہی ہے یا باقی وقت بھی ایسا ہی معمول ہونا چاہیے اصل بات تو یہ ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان نوں، مرد نوں، ہر وقت ہی اپنا پاجامہ شلوار پوتی جو بھی لباس ہے کیونکہ شریعت نے کوئی لباس مخصوص نہیں کیتا. اے ہی اے اندر لچک ہے اگر ایک لباس مخصوص کر دیتا جانا تو پھر مختلف ممالک دے لوگ مشکل اندر فنس جاندے لہذا کوئی لباس مخصوص نہیں کیتا دیتے کچھ ایسا پابندیاں ضرور لگائی کچھ شرائط ایسیا رکھ دیتی ہیں مگر لباس دی شکل مخصوص نہیں کی فرمایا کہ جہا شخص اپنے چکنیاں نو لباس نل توتی نل چادر نل پتلون نل چاکدائے او دے دل اندر او نہیں جاندہ لیکن دل اندر تکبر پیدا ہوتا ہے یمبت النفاق نفاق بھی طرف تو مائل ہوتا رہی ہیں دے تکبر پیدا ہوتا رہی ہیں اور اللہ دے سامنے ہر ہفت ہر انسان دے عمل پیش ہندے نے دو دن ایسے مخصوص نے جنہاں اندر عمل پیش ہندے نے ایک سوموار دا دن ہے اور ایک جمعرات دا دن اللہ اپنے بندیاں نیاں فرہورتاں انیاں غلطیاں کٹائی امو آو اتے چلے جاندے لیکن چار قسم دے آدمی ایسے بیان کیتے جنہاں نوں معافی نہیں ملدی اے انہاں چوں جو ایک ہے جدا کپڑا چخنیاں تو دھلے لٹک دا رہندہ ہے اللہ انہوں معاف نہیں کر دے تا وقتے کہ وہ اپنی اس عادت نو چھڑ نہ دے سب تو پہلے نمبر تے فرمایا آیا کل والد ہے ماں باپ دا نافرمان ہے جن وہ اللہ معاف نہیں کر دے کہ وہ ماں باپ کا فرما بردار بن چاہے مدمن الخمر دوسرے نمبر تے شرابی آدمی نشے اندر دھترین والا تیسرے نمبر مشاہد کسی کے خلاف خامخا اپنے دل اندر کیہنہ اور بغوز رکھنے والا بدگمانی کا شکار اور چوتھے نمبر پہ مسبل الازار اپنے ٹخنیاں سے کپڑے کو لٹکا کے چلن والا یہ اللہ دی رحمت سے سارے دل نہیں اتے اللہ, ایمان. اللہ ایمان.